ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و اش محمداد خیر الحدیث کتاب اللہ الله خیر الحدی حدی محمد و شرر مہدا ساتوحا وكل موتة ستم بيد وكل بيداتن زلالا وكل زلالتن في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الامر شيء اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ کافی عرصے کے بعد از مقدسہ میں حاضری کا موقع ملا اور آپ بھائیوں سے ملاقات ہوئی بڑا اچھا لگا اہل علم اہل ایمان مباحدین سے ملاقات یہ بھی عبادات کے زمرے میں آتا ہے ملاقات بھی ہو گئی دعاؤں کی درخواست بھی ہے اور آپ کے لیے دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور سلامتی کے ساتھ امن والی عزت والی سکون والی راحت والی دین کی خدمات والی زندگی نے صحیح فرما ہے مسند احمد کی حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن آس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں باپ کا انتقال ہو گئی ہے باپ نے مرنے سے پہلے ہمیں وسیعت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری طرف سے ایک سو غلام آزاد کر دینے یہ آس جو مر گئی ہے یہ وہ شخص تھا جس نے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ابو جہل سے کہا تھا کہ تو پریشان کیوں ہوتا ہے محمد کا مشن کب تک چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم مشن کو چلاتی ہے اولاد اس کے پیچھے کون سی اولاد ہے تیرا بیٹا ہے اکرمہ تیرے مشن کی آب یاری کرے گا اور میرے پاس تو بیٹا بھی ہے پوتا بھی ہے امر بیٹا ہے عبد اللہ پوتا ہے ہماری فکر کو ہماری سوچ کو ہماری خاندانی رسوم کو آگے چلائیں گے یہ ان کی سوچ تھی لیکن قربان جائیں اللہ کے فیصلے کچھ اور تھے اللہ نے ان کی اولادوں سے کیئنات کے کی امام کے مشن کو چلانا تھا اور ایسا ہی ہوا کہ جس نے یہ گمنڈ کیا آس نے میرا بیٹا امر شیر دل انسان چوٹی کا ذہین میرا پوتا عبداللہ اللہ کا نظام دیکھیں اللہ نے اسی آس کے بیٹے کے ہاتھ میں تلوار تھمائی اور وقت آیا کہ وہ فاتح مصر بنا فاتح مصر کون ہے عمر بن بناس رضی اللہ عنہ آس کا پوتا عبداللہ اس کے ہاتھ میں اللہ کی توفیق سے قلم آئی اس نے زندگی کا مشن بنایا جو جملہ بھی جو لفظ بھی میرے پیغمبر کی زبان سے نکلتا عبداللہ لکھ لیتا تھا زبان اللہ حتا کہ کچھ لوگوں کو کہنا پڑا عبداللہ تو ہر بات لکھ لیتا ہے برسول اللہ بشر یہ تھا کلم و نبی علیہ السلام بھی تو انسان ہے کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں کبھی آپ خوشی کے موڈ میں ہوتے ہیں ہر بات رکھ لیتے تو اس نے یہ سن تو لیا سننے کے بعد وہ سیدھا محمد مصطفیٰ کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں میرے لیے کیا حکم ہے میں آپ کی کون سی باتیں لکھوں اور کون سی نہ لکھوں نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی کو اپنے ہونٹوں کے قریب کیا اور فرمایا عبداللہ اللہ نفسی نرسیب ماں خرو جو مین ہو مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں آپ اہل علم سے پوچھتے ہیں اور آپ خود ماشاءاللہ اہل علم ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں کس کو آتی تھی تو وہ کہیں گے عبداللہ کو جو عمر کا بیٹا تھا آج کا پوتا تھا بار واپس آئیے بن بناس نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے کہ باپ نے یہ وسیعت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے پیچھے ایک سو غلام آزاد کر دینا آپ جانتے ہیں کہ آمر خاندان قریش کا انتہائی متمول مالدار آدمی تھا اور اس کو اپنی دولت پر بڑا گھمنڈ تھا نبی علیہ السلام کے بارے یہی کہتا تھا نبی بننا ہی تھا ابو جہل بنتا یا میں بنتا مالدار آدمی بنتے ایک اگلا آدمی جو کل تک بکریاں چلاتا تھا اجرت پہ اور کو گمنڈ تھا امر نے کہا کہ باپ کا انتقال ہو گیا اس کے مرنے کے بعد میرے بھائی شام نے پچاس غلام آزاد کر دیے میرے بھائی شام نے پچاس غلام آزاد کر دیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ آپ کی اپروول کے بغیر میں کوئی کام نہیں کر سکتا آپ کا کلمہ پڑھا ہے یہ ہے کلمے کا مقصد کہ جس ہستی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو کوئی بھی کام اب آپ کلمہ پڑھ چکے ہیں اب آپ کے ایمان کا اسلام کا جو تقاضا ہے آپ کوئی بھی کام کریں اس کی پہلے آپ اپروول لیں اور اپروول کا حق اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں صرف ایک ہستی کو دی ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ اور وہ بھی کیوں اس لیے کہ وما کون ہوا انی ہوا میرے پیغمبر جو جو کچھ کہیں گے اپروول دیں گے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی وہیں سے دیکھے یہ ہے کلمے کا مقصد ہم نے کچھ اور ہی سمجھ لی ہے اب آپ دیکھیں کہ صحابہ ایک مشرق کو پکڑ کر لائے تھے سوماما کو مسجد نبی میں تین دن وہ رہا رہا نا گھمنڈ یماما کا گورنر تھا اس کو تھا گھمنڈ تھا نبی علیہ السلام تین دن تک اس سے پوچھتے رہے اس کے گھمنڈ غرور کی انتہا یہ تھی کہ نبی علیہ السلام سے کیا کہتا تھا ان تک تل تک تل اے محمد سسم میں لاوارس نہیں ہوں اگر مجھے قتل کر دے گا تو خود قتل ہو جائے گا ہاں اگر چھوڑ دے گا احسان کرے گا احسان کا بدلہ دیے دے گا تین دن کے بعد جب اس کو بغیر کسی چیز کے چھوڑ دیا گیا اور باہر کے ماحول میں گیا مسجد نبی سے باہر اندھیرا نظر آیا گھٹن محسوس ہوئی گھبراہٹ محسوس ہوئی واپس آیا اور کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ کے مسلمان جب ہو گیا تو اس نے کہا اے اللہ کی رسول سلسم آپ کو پتا ہے کہ میں یمامہ کا گورنر ہوں میں عمرہ کرنے جا رہا تھا مجھ سے تو کرتے تھے نا جی جا رہا تھا آگے جو کچھ ہوا آپ کے ساتھ ہی پکڑ لیا وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں پہلے میں جا رہا تھا اپنی ترتیب سے بات کو پہلے میں جا رہا تھا اپنی ترتیب سے اب میں نے آپ سے کلمہ پڑھ لیے اب آپ کی ترتیب سے جاؤں گا سبحان اللہ میرے بھائیوں یہ نکتہ سمجھو جس پہ بار بار زور رہو کلمہ پڑھنے کے بعد اب کوئی بھی معاملہ خوشی غمی عبادات معاملات اخلاقیات تجارت سنت حرفت اب ترتیب آپ کی نہیں چلے گی شریعت کی چلے گی اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب میں آپ کی ترتیب سے چلنا چاہتا ہوں میرے لیے کیا حکم ہے میں عمرہ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے الحمد جی ہاں اب یہ نبی علیہ السلام کی ترتیب سے عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے. جب مکہ پہنچا مکہ والوں کو اس کے اسلام لانے کا علم نہیں تھا پروٹوکول کے لیے آ گئے چونکہ وہاں سے گندم آتی تھی اناج مکہ والوں کو کہاں سے آتا تھا یمامہ سے آتا تھا ٹوٹل اناج وہاں سے آتا تھا وہاں کا گورنر آیا ہوا ہے پروٹوکول تو ملنا تھا پروٹوکول کے لیے مکہ کے مشرقین تو جمع ہو گئے لیکن پریشان ہو گئے پریشان ہو گئے کیوں پریشان ہو گئے سماما کی زبان پر توحید کی کلمات تھے اللہ تلبیہ تھا او وہ تو ایک ترتیب سے مکے میں لے آتے ہیں اس بندے کو کیا ہو گیا آخر کار ان کو کہنا پڑا سب بوتا سماما سماما دین سے ہٹ گئی ہے بے دین ہو گئی ہے اس نے کہا نہیں میں تو اب دیندار ہوا ہوں اور ساتھ کہا پہلے آپ کی میری تجارت چلتی تھی میری ترتیب سے اب یمامہ سے گندم کا ایک دانا بھی نہیں آئے گا جب تک یہ اپروول محمد مستفی نہیں دے گے یہ ہے اسلام آج ہم ہر چیز کے اپروول کہاں سے لیتے ہیں آج مسلمانوں کی ترتیبیں کہاں سے بنتی ہیں کہاں سے اپروول ہمارے معاملات سیاسی ہوں سماجی ہوں مذہبی ہوں حتہ کہ کوئی بھی نکتا ہو کہاں سے پڑو لیتے ہیں آج امت کہاں ہے اس نقطے پر ہم نے سوچنا ہے غور کرنا ہے اس نے کہا آج کے بعد ختم کب تک ح یا را لی رسول اللہ علیہ وسلم جب تک محمد مصطفیٰ اجازت نہیں دیں گے اللہ پیغمبر کے وفادار بن جاؤ اللہ یہ ہے نقطہ اب کیا بنا اس کے اس وفادار والے ایک جملے نے مشرقین مکہ کے گھٹنے ٹکا دیے پورا کافلا اسی شہر مکہ سے چلا مدینہ نبی علیہ اسلام کے سامنے بیٹھے ہوئے کوئی کہتا ہے ابن ابن خی محمد سلام تو ہمارا بھائی ہے تو ہمارا بھتیجا ہے اخترافات ہیں تو یہ دینی ہیں خاندان تو ایک ہے تیرا قبیلہ بھوکا ہے تیرے قبیلے کی صورتحال کیا ہے یم سو ماما کو, کو کیا کہ آپ نے ہمارا تو راشن وہی سے آتا تھا نبی علیہ السلام نے بلایا فمایا رسک کمال اللہ ہے سماما کھول دے کھول دے اور دعا بھی کر اللہ ان کو ہدایت بھی دے واپس آئیے مجھے پچھلی بات یاد ہے کہ آمر بیناس نبی علیہ السلام کے پاس آیا ہوا کہ شام نے غلام آزاد کر دی ہے میرے پاس بھی پوزیشن ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن میں آپ کے پاس آیا آپ بتائیں اب نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا کا اکربی توحید فا تک تم ان او تصدک تم ان او حجج تم انہوں بلغال و فی روایت امر کاش تیرے باپ کے پاس توحید ہوتی اللہ اکبر اللہ اکبر کاش تیرے باپ کے پاس توحید ہوتی اے اللہ زندگی توحید والی موت بھی توحید والی دے دینا اللہ اکبر عمل کی قبولیت کے لیے شرط اول توحید ہے توحید بتاؤں گا آخر میں کہ تور ہے کیا ان شرط اول توحیر ہے یہ ہے فائدہ توحید نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں چاہے بیت اللہ میں نمازیں پڑھو حجر حضرت کے بوسے لو عمرے کرو حج کرو دنیا جہان کی بات کو کچرے کا ڈھیر کچرے کا ڈھیر جب تک توحید نہیں بنیادی نکتا توحید ہے نبی علی سام فرما تمر لو کانا بوک کا اکر اب توحید کاش تیرے باپ کے پاس توحید ہوتی کیونکہ وہ شرپ مارا تھا نا جی کاش تیرے باپ کے پاس توہید ہوتی فا تک تو مان ہو اور پھر تو اپنے باپ کی طرف سے غلام آزاد کرتا او تصدق تم مان ہو یہ صدقہ خیرات کرتا او حجج تم مان ہو یہ باپ کی طرف سے حج کرتا بال کا ہو اس کا ثواب تیرے باپ تک پہنچتا نہیں تھی کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں سب سے پہلے تو عید کو سمجھو باقی نقطے سارے بات کے نبی علیہ السلام نے مواد بن جب سے کیا فرمایا تھا جب یمن میں بھیجا تھا کیا فرمایا تھا اب تد ہو ملے واحد اللہ یمن جا رہا ہے ایسا نہیں کہ جاتے ہی سب سے پہلے نماز کی ترغیب دینا شروع کر دیں جیسے آج ہمارے ہاں نہیں ہوتا یہ جی پہلے نماز کی تربیت دو آہستہ آہستہ پھر یہ سمجھے گے عجیب پہلے ان کو نمازی بناؤ اپنے حلقے میں لے آؤ نماز پڑھیں گے پھر آہستہ آہستہ تو نہیں نہیں تم نے ٹھیکہ اٹھایا پتہ چلا نمازیں تو تمہارے کہنے پر پڑھنے لگے گئے توحید کا پتہ نہیں تھا مر گئے تم سبھی پوچھ جائے گا یہ ترتیب تم نے کہاں سے لی سب سے پہلی ترتیب سمجھو سب سے پہلا نکتا کیا سمجھانا ہے عجیب دماغ ہے لوگوں کا کچھ کہتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں دعوت کے حلقے میں لے آؤ پہلے ان کو اور پہلے ان کو نمازی بناؤ اس کے بعد آہستہ آہستہ دو کوئی کہتے ہیں جہاد کے ہلکے میں لے آؤ ان سے پہلے جہاد کرو اور ماحول میں آ کر ایسے ایسے توحید آ جائے گی مر گیا سے پہلے تم بھی ذرا سوچو تم نے مروایا نہیں بتائی جہاد کے فضائل بتائے تم نے بھی اس کو مار دیا برباد کر دیا ستیہ ناش کر دیا بس فضائل بتا بتا بتا, بتا کر درود کی فضائل فلاں کی فضائل، تحید نہیں بتائی ترتیب میں سب سے پہلے توحید ہے کہہ جی ان اول ما ملے اللہ ماتدے یمن والوں کو سب سے پہلے توحید بتانی ہے آگے کیا فرمایا یہ فرمایا ہاں اگر توحید ان کو سمجھ نہ آئے توحید کو قبول نہ کریں تو پھر نماز بتانا یہ کہا نہیں ہم فم اتا بخاری اٹھاؤ فن ہوں اتا اگر توحید کو مان لیں تو پھر آگے چلنا نماز کی طرف اگر توحید کو ان انہم اہل علم ہیں اور آپ یہاں رہتے ہیں ان کون سا یہ ان شرطیہ ہے ان کیا ہے شرطیہ ہے اصول کے عربی کا ادا فاتل شرط فاطل مشروط جب شرط ختم ہو جائے مشروط ختم ہو جاتا مانا شرط ہے اگر وہ توحید کو مانے تو نماز بتانا توحید کو نہ مانے تو نماز نہیں بتانی ختم آپ پہلے نماز پڑھانا اللہ اکبر کبیا شرط اول توحید ہے شرط اول توحیط ہے کوئی بھی کام ہو چھوٹا یا بڑا اب آپ دیکھیں مسل احمد گیری سے قربانی کا موقع تھا نبی علیہ السلام نے قربانی کے لیے دو دمبے منگوائے آپ جانتے ہیں ایک دمبا اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے کیا دوسرا دمبا جب نبی علیہ السلام نے لٹایا ذبح کرنے کے لیے اہل علم ہو پڑھے لکھے لوگو پوچھو نبی علیہ السلام نے دوسرا دنبہ ضبح کرنے سے پہلے کیا کہا کیا کہا اللہ حاضا ہن امتی جمیا اے اللہ یہ دنبہ میری پوری امت کی طرف سے میری پوری بس یہاں تک روک آ کیا فرمایا اللہ ہاضا جمیا لمن شہد اللہ کا بھی توحید ہے اللہ اے اللہ یہ تمبا میری پوری امت کی طرف ہے کون سی امت جو تیری توحید کے گواہ ہے جو تیری توحید کے گواہ میں بتاؤں گا آخر میں کہ توحید کیا ہے توحید کے دعوے دار ہیں سبھی ہے سب سبھی ہے توحید ہے کیا شرط قربانی کے لیے بھی کیا شرط ہے توحی شرط توحیر خوش نصیب روانہ بیت اللہ کا طواف کرنے والو زندگیاں یہاں گزار دینے والو کثرت سے حضرت حضرت کے بوسے لینے والو یہ حدیث مسن احمد کی آپ نے پڑھی سنی کہ یہ حضر اسرد قیامت کے دن آئے گا قیامت کے دن یہ آئے گا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حضر اسرد جب قیامت کے دن آئے گا اس کا جسہ اس کا جسہ اس کا وجود احد پہاڑ کے برابر ہوگا اللہ احد پہاڑ جس کی لمبائی کو چوڑائی کو اونچائی کو آپ جانتے پہاڑ کے برابر اس کا وجود ہوگا مر اس آگے و لہو آئنا نے کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ تعالی اس حضر اس عصمت کو دو آنکھیں دے گا کیا دے گا یہ دیکھے گا دیکھے گا ولاحول سان ی کو اس کو قیامت کے میدان میں اللہ تعالی زبان بھی دے گا یہ بولے گا یہ کون فرما رہے ہیں محمد الرسول آگے فرمایا یہ یشہاد یہ شہاد لیما نسطا ہو بالحق کے دنیا میں اگر کسی نے ایک مرتبہ بھی حجر حضرت کا بوسہ لیا ہوگا شرط یہ لینے والے کے اندر توحید ہوگی کل قیامت کے دن یہ حجر اسمت اللہ کے دربار میں اس کا سفارسی بنے گا خام یہاں ہمارے ملک کی باتیں ہیں لوگ اتراضات کرتے ہیں حض ریاست کیسے پہچانے گا کیسے پہچانے گا لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ بوسا لینے والے یہ تمیز کیسے کرے گا یہ بوسا لینے والا مواحد تھا یہ مشرق تھا یہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں یہ صلاحیت کون دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے مخلوط مسلم کی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے لوگو میں آج بھی مکے کے اسی مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتے نا حریف بخاری اس مسلم اٹھو اب اس پتھر کو کس نے بتایا یہ کائنات کا امام بننے والا کیسے بتایا یہ صلاح دین اللہ کا کام ہے آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں کھجور کے خوش تنے کے اوپر ہاتھ رکھ کر میرے پیغمبر خطبہ دیا کرتے تھے مسجد نبزی میں آپ جانتے ہیں آپ کے لیے ممبر بن گیا آپ نے اس کو سائیڈ پہ کر دیا سی بخاری اٹھائے مسلم اٹھائے ابود اٹھائے جو ہی اس خشک تنے کو الگ کیا اس نے رونا شروع کر دیا اس قدر رویا صحیح بخاری میں آتا ہے جس طرح گائے کا بچہ گائے کا دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کو جدا جائے تو اس کو تلاش کرتے آوازیں نکالتا ہے اس طرح اس خشک تنے نے آوازیں نکالنا شروع کر دیا اس کھجور کے خشک تنے کو کس نے بتایا کس نے بتایا نبی علیہ السلام ممبر سے اترے اترے صحیح بخاری اٹھائے اترنے کے بعد نبی علیہ السلام نے اس تنے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا جس طرح ماں اپنے بچے کو سینے کے ساتھ لگا لیتی صحابہ رام کہتے ہیں ہم نے اس خوش تنے کے آوازیں سنی جو ہچکیا مند کے رو رہا تھا نبی علیہ السلام واپس گئے اور ممبر پہ آپ نے فرمایا لو اگر میں اتر کر اس طرح کو اپنے سینے کے ساتھ نہ لگاتا تو یہ قیامت مت اک ہے رہتا مدہ؟ یہ سر کیسے ہوتی صحیح مسلم کی حدیث ہے قرب قیامت قرب قیامت ایک وقت آئے گا جب زمین کی پس پہ رہنے والے یہودیوں کی بربادی ہوگی تو حدیث میں کیا آتا ہے صحیح مسلم میں کہ زمین پہ موجود ہر درخت ہر درخت ہر درخت, ہر, درخت ہر, پتھر ہر پتھر صحیح مسلم میں پتھر کے لفاظ بھی جس پتھر کے پیچھے جس درخت کے پیچھے جو یہودی چھپے گا وہی درخت وہی پتھر مسلمان گواز دے کے گئے گا یا مسلم تعال فقتل مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے آ اس کو قدر کر دے میں پوچھتا ہوں ان درختوں کو پتھروں کو کون بتائے گا یہ یہودی ہے یہ مسلمان ہے یہ صلاحیت کون دے گا اللہ دے تم کون ہو اقلیات کے ذریعے برباد ہونے والے امت کو برباد کرنے والوں مز کر رہا تھا توحید شرط اول شرط اول توحید ہے بات لمبی نہ ہو جائے آخری نقطے کی طرف آتے ہیں کہ توحید ہے کیا اس حوالے سے میں قرآن کریم کے چند الفاظ غالباً عال عمران کے ہیں میں نے پڑھے تھے اسی کی طرف آتا ہوں ایک ہی نقطہ ہمیں سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ شاء بہتر ہی بہتری بہتری ان شاء اللہ کے حالات آپ اچھی طرح جانتے ہیں جس میں نبی علیہ سرات والسلام کو بھی زخمی کیا گیا آپ کے جسم سے بھی آپ کے ماتھے سے بھی صحیح بخاری میں آتا ہے خون ٹبکرار اس وقت نبی علیہ اسلام نے فرمایا تھا کہ یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کو بھی زخمی کر دیا اپنے نبی کو بھی زخمی کر دیا یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی یہ الفاظ کن کے ہیں قینات کی ماں محمد الرسول اللہ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے تین کافروں کا نام لیا تین کافروں کا سیاہ کو سباق سے یوں لگتا ہے کہ میرے پیغمبر کو زخمی کرنے والا یہ تین دیں. آپ کے جسم سے خون نکالنے والے بہانے والے یہ بتائیے کون صفوان بن امیہ صفوان بن امیہ نمبر دو سہیل بن آمر نمبر تین حارث بن ہشام نبی علیہ السلام نے ان تین کافروں کا نام لے کے کہا یہ کیسے کامیاب ہوں گے یہ کامیاب کیسے ہوں گے جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ کامیاب کیسے ہوں گے یہ کیسے فلاح پائیں گے اللہ نے فوراً قرآن نادر کر دیا لئی سلا کا ملا امر شہ او یتوبا لئی فعن زاد میرے پیغمبر سننے اللہ تعالی کے کسی بھی امر میں اللہ تعالی کے کسی بھی معاملے میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے اللہ کے کسی بھی امر میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے معاف کرنا نہ کرنا یہ امر کس کا ہے اللہ کے کسی بھی امر میں میں حدیث پوری سناؤں گا لیکن یہاں رک کر میں یہاں کچھ کہنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے قرآن کی اس آیت کے ان الفاظ پر آپ غور کریں لئی صلاح کا مل امر اللہ کے کسی بھی امر میں آپ کا کوئی دخل میں آپ سے پوچھتا ہوں اولاد دینا یہ کس کے عمر سے ہے دینا رزق دینا اللہ کیا فرمت ہے لئی سال کا مرل اے میرے پیغمبر اللہ کے کسی بھی امر میں آپ کا کوئی دخل اللہ میں پوچھتا ہوں اللہ کے بعد اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے افضل ترین ہستی کون ہے محمد رسول جب کائنات کے امام کا اللہ کے کسی امر میں کوئی دخل نہیں ہو سکتا میرے پیغمبر کے بعد کسی ایک ہستی کا نام بتاؤ جو مقام میں عظمت میں شام میں میرے مقام سے بڑھ ہو میرے پیغمبر کی شان سے مقام سے بڑھ کر کوئی ہے اگر کائرات کے امام کا اللہ کے کسی بھی امر میں کوئی دخل نہیں ہو سکتا تو سن لیجئے کوئی اور, اور نہیں ہستی جس کا اللہ کے کسی امر میں دخل ہو کوئی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے کسی امر میں مخلوق میں کسی کا بھی کوئی دخل نہیں اور جب یہ بات واضح ہو گئی اولاد دینا رزق دینا صحت دینا یہ سب کس کے امر میں ہے تو میں پوچھتا ہوں جو لوگ ان کاموں کے لیے اپنی جگہ مخصوص کی ہوئی ہیں اللہ کی مخلوق کے آگے کھڑے ہو کر اولاد مانگی جا رہی ہے درختوں کے آگے پتھروں کے آگے قبروں کے آگے پہاڑوں کے آگے دریاؤں کے آگے سمندر کے آگے کھڑے ہو کر دعائیں مانگی جا رہی ہیں اولاد کے حوالے سے صحت کے حوالے سے رزق کے حوالے سے میں آپ سے ایک ہی بات پوچھتا ہوں کیا ان لوگوں کا اس آیت پر ایمان ہے کیا ان لوگوں کا اس آیت پر ایمان ہے ختم اگر اس آیت پر ایمان ہو جائے تو لوگ اولاد کے لیے صحت کے لیے کاروبار کے لیے ترقی کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھلائیں گے جائیں گے مر تو سکیں گے جائیں گے نہیں آج یہ کیا ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا اڈے ہیں شر کے شیر اڈے یہ دلیل ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کا ساحل پر کوئی ایمان نہیں یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے ان کو بتائیں کہ لئی س لک مینل عمر شہ ل اللہ تعالی مخاطب کر رہا ہے کس کو کائنات کے ایمام کو لئی س لک لئی پوری کائنات کے امام کو اللہ مخاطب کر رہا ہے کسی صحابی کو نہیں کسی محدث کو نہیں کسی ولی کو نہیں کسی فرشتے کو نہیں کائنات کے امام کو لئی سا لک لک کا مانا کون نہیں جانتا لئی سا لک منل امرے شہید اور آپ پڑھے لکھے ہیں اس سرزمین میں رہتے لئی سال کا مینل عامر شے اون شے شیع کیا ہے مارفا ہے یہ نہ ہے ہے اللہ کو کا معنی جانتے ہیں آپ لوگ معنی کوئی ایک زرے کے برابر بھی ہے جب نہ کیرا جائے مارفا ختم ہو گیا ڈاکی راہ کا مانا ہے کوئی ایک بھی نکتا نہیں جس میں اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو اختیار دیا ہو ختم یہ ہے لئی سلا من منل امر ان کا مانا تباہی ہے تباہی ہے, ہے اللہ فرماتا ہے میرے نبی یہ میرا معاملہ ہے کہ آپ کو غصہ ہے ان پر انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے ان کو آپ کو پریشان کیا ہے انہوں نے آپ کو زخمی کیا ہے آپ دکھ میں آ کر غصے میں آ کر یہ کہہ رہے لیکن سن لے آپ کا غصہ آپ کی پریشانی اپنی جگہ پر ہے لیکن کسی کو ہدایت دینا یا نہ دینا یہ میرا کام ہے تیرا کام لئی صلاح کا مین اللہ عمر شاہی میرے امر میں آپ کا کوئی دخل نہیں او او یو ازب او ہو سکتا ہے یہ معافی مانگ لیں میں ان کو معاف کر دوں گا اگر انہوں نے معافی مانگی میں معاف کر دوں گا ہاں اگر معاف نہیں میں معافی نہیں مانگے تو ظالم تو ہیں ظالم تو ہیں اور علماء سے پوچھیں حافظ ابن حجرت کرانی رحم اللہ فت الباری میں صحیح صنعت کے ساتھ روایت لے کر آئے ہیں. قربان لے سبحان اللہ اے اللہ تیری شان تیری قبریائی. سبحان اللہ قربان لے جب یہ مکہ فتح ہوا جب مکہ فتح ہوا جب یہ مکہ فتح ہوا فتل باری اٹھائے صحیح روایت جب مکہ فتح ہوا یہ تینوں جن کے بارے پیغمبر نے فرمایا تھا اللہ ان کو کہاں معاف کرے گا یہ تینوں میرے پیغمبر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں اور کلمہ پڑھ رہے ہیں تینوں داخلہ یہ اللہ کی شان ہے یہ تول ہے یہ بنیادی نکتا ہے جس کو یہ سمجھا گیا وہ کامیاب ہے جس کو یہ نقطہ سمجھ نہ آیا کوئی فائدہ نہیں کسی بھی عمل کا یہ چند گزارشات تھی عقید توحید کے حوالے سے در حقیقت حاضری کا مقصد آپ سے ملاقات آپ سے دعائیں لینا تھی اللہ آپ جزائے خیر دے اور ساتھیوں نے کہہ دیا یہ چند باتیں کہہ دی اللہ مجھے اور آپ کو صحیح منحج کی تو فکتا فرمائے صحیح منہج کی فکر صحیح فرمائے اور تا حیاد سر صالحین کے صحیح عقیدے پر اللہ ہم سب کو قائم رکھے اور اسی پر خاتمہ فرما دے اکولوں کو لہٰذا واخر الحمد للہ ٹھیک ہے شیخ محمود ماشاءاللہ ہمارے اچھے اور پرانے اہر علم دوست ہیں ماشاءاللہ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ آدھا گھنٹہ مزید اس بات کو آگے چلائے ٹھیک ہے تو ان چل ہاں تو یہ ہے توحید یہ ہے توحید اس کو ایک اور زاویے سے ہم سمجھتے ہیں توحید کو ایک اور زاویے سے ہم سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں ایک جوڑا ایک جوڑا سفر پہ جا رہا تھا ایک جوڑا سفر پہ جا رہا تھا اس جوڑے میں دو افراد تھے جوڑا دو افراد پر مشتمل ایک بیوی ہے ایک خامند ہے بیوی کا نام سیدہ سارا علیہ السلام اور خامد کا نام ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء بڑا مشہور واقعہ ہے راستے میں ظالم کا حلقہ اس نے اس کے کرندو نے پکڑ لیا سیدا سارا کو اندر لے گئے ابراہیم خلیل اللہ بیچارے بار کریں اب ذرا غور کریں نقطے پر توحید کو سمجھیں توحید کو سمجھیں اندر ظالم نے ہاتھ بڑھایا سیدہ سارا کی عزت لوٹنے کے لیے جاؤ سہی بخاری اٹھاؤ علماء کرام سے پوچھو سیدہ سارا کا خامند جو کون ہے خالی نبی نہیں جدولمبیا ہے کون ہے جد الانبیاء جد الانبیاء کا لقب صرف ایک نبی کو ملا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام جن کی خدمات جن کی قربانیاں جن کی تکالیف جن کی محنتیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا ابراہیم تھی حق ادا کر دیا اب میرا آج تیرے ساتھ وعدہ ہے آج کے بعد قیامت تک زمین کی پوچھ پر جتنے انبیاء بھیجوں گا سارے تیری اولاد سے بھیجوں گا اللہ جد یوسف علیہ السلام سے قید میں جب قیدیوں نے پوچھا آپ کا کیا تعارف ہے تو اس نے کیا تعارف کرایا تھا اس نے کہا تھا میں یاقوب کا بیٹا ہوں جو نبی ہے میرا باپ نبی ہے میرا دادا نبی اللہ میرا پردادا بھی اللہ یہ اعزاز ہے یہ اعزاز ہے جدولمبیا باہر کھڑے ہیں اور لوگو اندر بیوی ہے ظالم آگے بڑھ رہا ہے جب قریب آیا بیوی نے اس ظالم سے بچنے کے لیے کس کو آواز لگائی چلو اللہ کو آواز لگائی کس کے وسیلے سے آواز لگائی ہاں آواز کس کو لگائی وسیلہ کسی کا تھا حالانکہ ابراہیم اور سارا کے درمیان سارا اور ابراہیم کے درمیان خالی ایک دیوار ہے ایک دیوار ہے کتنا فاصلہ ہے آواز لگا کر کیا کہا سیدہ سارا کی آواز جسے امام بخاری نے مرفون کیا ہے سید بخاری میں وہ الفاظ سناؤ سیدہ سارا نے کہا اللہ ان کن من تو بے کا و بے رسول کا وہ آسن تو فرجی اللہ اللہ جی فلا تو سلط علی اللہ اے اللہ میں تو تیرے اوپر ایمان لا چکی ہوں میں تو تیرے نبی کا کلمہ پڑھ چکی ہوں اے اللہ تو جانتا ہے آج تک میرے جسم کو ابراہیم کے علاوہ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا عقیدہ بھی دیکھیں کردار بھی دیکھیں فلا تو سلط علیہ اے اللہ اس کافر کو میرے قریب نہیں آنے دینا اس کا جسم شل ہو گیا تھا نا جسم شل ہو گیا تھا نا اس نے درخواستیں کی تھی نا سیدہ سارا نے اللہ سے درخواست کی ظالم نکلا پھر ہبس میں آیا پھر دوسری آواز سیدہ سارا نے اس سے بچنے کے لیے کس کو لگائی وسیلہ کس کو بنایا پھر تیسری مرتبہ تیسری مرتبہ جب ذالب نے حملہ کیا کس کو آواز لگائی یہ تین مرتبہ جو حدیث میں آتا ہے اس میں میں ایک نکتا بیان کر رہا ہوں وہ نکتا یہ ہے بعض حضرات اللہ ان کو ہدایت دے کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں کس طرح جی ہم دکھ میں تکلیف میں مصیبت میں پہلی آواز لگاتے ہیں اللہ کو دوسری آواز لگاتے ہیں رسول اللہ کو تیسری آواز لگاتے ہیں ولی اللہ کو ظالمو سدہ سارا نے پہلی آواز کس کو لگائی دوسری آواز بھی کس کو لگائی تیسری آواز بھی کس کو لگائی نہ پہلی آواز میں وسیلہ نہ دوسری میں نہ تیسری میں تم ہو یا سیدا سارا عقیدہ تمہارا سہی یا ان کا ہے یا ان میں فتوا لگاؤ یا اپنی اصلاح کرو ایک مومن کی دکھ میں تکلیف میں مصیبت میں پہلی آواز بھی اللہ کے آگے دوسری آواز بھی اللہ کے آگے تیسری آواز بھی اللہ اور توحید کی برگاہ دیکھیں پھر میں نے دعا کریں اللہ مجھے صحت دے توحید کی برکات پھر دیکھیں آخر اس ظالم نے گھٹنے ٹیکے نا اپنی جوان بیٹی سیدہ سارا کو دی نا یہ تیری خدمت کری لے جا سیدہ سارا سی بخاری کی دی سے اس نوجوان لڑکی کو لے کر باہر آئی باہر آ عجیب نقشہ دیکھتی ہے ابراہیم علیہ السلام نماز میں ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ اندر بیوی گئی ہے کیا ہو رہا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا نہ مجھے میرے حالات سے وہ واقف ہے نہ اس کے حالات سے میں واقف ہوں تو دونوں کے حالات سے واقف ہے مہربانی فرما اور لگو عقیلے کی اصلاح کرو ہر چیز کے آگے رکاوٹ آ جاتی ہے دیوار آ گئی ابراہیم کو پتہ نہیں سارا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سارا کو پتہ نہیں کہ ابراہیم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے یہ ہے تو تم کہتے ہو فلا ہستی بھی اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں جہاں سے آواز لگائے جس طرح آواز لگائے ہمارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے یہی تو شرک ہے یہ تو باہی ہے یہی تو بربادی ہے اللہ بھی ہمارے حالات سے واقف ہے فلاں ہستی بھی حالات سے واقف ہے تم نے خالق مخلوق میں کیا فرق کیا اِنَّ خالی دیوار آ گئی جد الم کو پتہ نہیں اندر میری بی بیوی کی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بیوی بیچاری بی کو پتہ نہیں میرے خمند کے حالت میں وہ الگ دعا کر رہی ہے اللہ سے وہ الگ دعا کر رہا ہے سید اخ سارا آئی ابراہیم علیہ السلام کے قریب آئی اور کہنے لگی ابراہیم بس کر اللہ نے دعا قبول کر لی یہ اس نے اپنی بیٹی مجھے دیئے خدمت کے لیے میں تجھے دیتی ہوں تو اس سے شادی کر لے اور ابراہیم نے اس سے شادی کی اسی سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا ہے اللہ مکہ مالو یہ توحید کی برکات ہے توحید کو سمجھو ہر چیز کے آگے دیوار ہے آڑ ہے رکاوٹ ہے کوئی چیز اگر مخفی نہیں ہے تو صرف ایک اللہ سے آپ پھر سمجھے اس بات کو پھر میں سمجھاتا ہوں ایک اور حدیث کے حوالے سے بخاری اٹھائیں وہ جو تین مزدور مزدوری کرنے جا رہے تھے کیا تھے یہ انبیاء تھے نہیں یہ کی جماعت ہے نہیں مزدور تھے تینوں ہی ایک وادی کے تینوں مزدور تھے کہیں مزدوری کے لیے جا رہے تھے اللہ اپنی وادی سے نکلے کتنا چلے پتہ نہیں ہے بڑھ اچانک بارش شروع ہو گئی بیچارے بھاگ کر غار میں چھپ گئے پہاڑی علاقوں میں غاریں ہوتی ہیں بس غار میں وہ چھپے بارش سے بچنے کے لیے اوپر سے کوئی چٹان گری اور غار پوری کی پوری بند ہو گئی ٹھیک ہے اب سنیں اب سن اللہ اللہ تجھے ان مزدوروں کا انداز کتنا پسند آیا تون نے وہ واقعہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کو بھی وحی کے ذریعے بتا دیا اور قیامت مت مطلب یہ واقعہ ان مزدوروں کا سنا اور سنایا جائے گا یہ ہے منہج کی برکت یہ ہے توحید کی برکت پھنس گئے تینوں اب جو انہوں نے گفتگو کی ہے جو میں سنانے لگا ہوں اللہ آپس میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں افل اثارو افل ارو و کل حاجر یہ وہ کی گفتگو ہے اللہ اپنے پیغمبر کو بتا رہا ہے پیغمبر نے امت کو بتا جی سبحان اللہ افل ارو افل ارو کہتے ہیں افل اللہ و وفا کال ہم گھر سے چلے تھے یہاں تک آئے ہمارے پاؤں کے نشان تھے پاؤں کے نشان تھے اگر ہم وقت پر اپنے گھر نہ جاتے تو ہمارے گھر والے پریشان ہو جاتے تو کسی کھوجی کو بلاتے جو پاؤں کو نہیں پہچانتے پاؤں کے ذریعے کھوجی کو بلاتے اور کھوجی کے ذریعے ہمارے پاؤں کو دیکھتے دیکھتے یہاں آ جاتے یہاں آ جاتے تم یہاں بیٹھے ہو لیکن اب مسئلہ یہ ہمارے گھر والے کھوجی کے ذریعے یہاں نہیں آ سکتے اس لیے کہ آفا لاسا رہ بارش نے ہمارے پاؤں کے نشان مٹا اللہ بارش نے ہمارے پاؤں کے نشان مٹا دی اب گھر والوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کہاں گئے کس طرح گئے ادھر گئے یا ادھر دوسری بات یہ وفا کال پتھر اوپر آ گئی ہے جی اگلا ایک جملہ کہا ہے اللہ یقین کریں اگلا جملہ ایسا جملہ ہے اگر سونے کے پانی کے ساتھ بھی لکھا جائے تو اس جملے کا حقا نہیں ہو سکتا مزدور من حج من حج اللہ کیا کہتے ہیں تیسری بات کہتے ہیں ولا یا بے مکان ایک مین دن میں کس قدر پریشان ہے کیا صورت حال ہے ہماری اس کنڈیشن کو اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ ہے تو ہی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہم یہاں ہیں کس حالت میں ہیں کس پریشانی میں ہیں ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ لا لمو لا یا لمو لا یا لمو میں نے تین مرتبہ یا لمو کیوں کہا لا یا اس لیے یا لمو مظہرے ہے مظاہرے نا جی مظہرے کس کا فائدہ ہے دوام کا اہل علم جان دیں مظہارے دوام کا فائدہ دیتا ہے کیا معنی اس کا اس کا معنی یہ یہ مزدور کہتے ہیں کہ اس کنڈیشن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور قیامت مطلب تک جس کے ساتھ یہ مسئلہ آئے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں آنے گا سہان اللہ یہ ہے بات کہ یہ معاملہ بھائیوں ہمارے ساتھ نہیں قیامت مطلب تک یہ معاملہ جس کے ساتھ بھی بنے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں آنے گا یہ ہے تو عید یہ ہے عقیدہ جس کی آج ہمیں فکر بھی نہیں ہے کوئی نہیں جانتا جب کوئی نہیں جانتا تو کوئی کے زمرے میں سب آ سب آ حالانکہ پتہ ہے یہ دور کون سا ہے بنی اسرائیل کا دور ہے جس دور میں ایٹ اے ٹائم ایٹ بیک وقت سینکڑوں انبیاء تھے سینکڑوں انبیاء تھے مختلف شہروں میں انبیاء تھے بھائی اک وقت سینکڑوں انبیاء موجود تھے لیکن یہ مزدور کہتے ہیں ہماری اس کنڈیشن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ تو کہا فد اللہ بے ہو سکے ہمارے گو بھائی جب یہ طے ہو گئی بات کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو پھر اللہ سے ہی مانگے تو میں یہی کہوں گا جب یہ بات طے ہو گئی اللہ کے علاوہ کوئی بھی دینے والا نہیں او مانگو ایک اللہ سے یہ تو ہی اس کی فکر کرو شیخ کے کہنے پر چند کلیمات کچھ اور کہہ دیے اللہ تعالی ہم سب کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے اور جو لوگ مسکین ہیں اللہ ان پہ بھی رحم فرمائے اکول اللہ سوسی تھا کرو تھا ایک میں سے بعض جو وہ دین کے بارے میں مناظرہ کرتے ہیں وہ سے بارے میں نہیں کرتے تو ایسا کرنا ٹھیک رفی الدین کا تو مناظرہ ہونا بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ اللہ کا ایک نظام ہے جس کو توحید سمجھ آ جائے گی نا جی اس کے ہاتھ خود ٹھیک ہو جائے گی یہ میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے نئی کراچی کے مرکز کے محتمے ہیں بھائی صابے صابے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں میں وہاں چوراسی سے وہاں خطیب ہوں انیس سو چوراسی سے میں اسی جگہ پر خطیب ہوں اور آپ لوگوں تک ہماری گزارشات پہنچتی رہتی ہیں ہمارا جو زور ہوتا ہے وہ منج ہوتا ہے اور ہمارا تجربہ زندگی کا تجربہ ہے زندگی کا کہ جس بندے نے بھی عقیدے کی اصلاح کر لی اللہ نے عمل کی اصلاح کی اس توفیق دے ہی دی جب اسلام نے ترتیب میں پہلے توحید کو رکھا ہے تو آپ رفتار کیوں رہتے ہیں سوال یہ ہے کہ جب اسلام نے ترتیب میں پہلے توحید کو رکھا ہے تو آپ پہلے اس کو کیوں لے کر آتے ترتیب کیوں بدلے گا یہ ترتیب صحیح نہیں ہے ترتیب چاہیے سب سے پہلے تحوید بدو. سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا جہادی کافلا جا رہا تھا نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ذات انوات ہونا چاہیے یہ لنا ذات انوات کمال ہم ذات انوات بخاری گرفاظ ہے نا نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا چلو ابھی ایک ایک مجاہد کی ضرورت ہے ابھی اس مسئلے کو نہیں چھیڑتے توحید کا مسئلہ ہے نہ جائیں چلو ابھی جہاد پہ جا رہے ہیں راستے میں پھر میں نہیں آپ نے کافلے کو وہی روک لیا ہلنے نہیں لیا کس نے میرے محمد الرسول نے جب تک توہید نہیں بتائی جب تک ان کو اصلاح نہیں کی کہ ذات نوات کس کو کہتے ہیں تم نے کیا بات کہہ دی جیسے موسا کو لوگوں نے کہا تم وہ باتیں کہتے یہ تو وہی بات ہے میرے پیغمبر نے جہاد سے روک لیا اور لے گئے ایسا ہے کہ نہیں ہے تو آپ کو ڈر کروانے والے ہاتھ بدوانے والے توحید بتائے یہ ترتیب کوئی بھی کہے غلط ہے میں کہوں یا اور کوئی کہ پہلے اللہ کو پہچان پہچانو بعد اللہ اللہ سب سے بڑی بات ہے اللہ سے محبت کرو اللہ اس میں کامیابی اکرما گنڈ اکرما گنڈ اللہ سے محبت نہیں ہے کامیابی کا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی ایسے ہی جلد باتیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ تو ہم سے اہم مسائل ہیں جس پر ہی عقائد کے جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توحید کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں میری معلومات کے مطابق ہے. اس وقت بھی جو لوگ توحید کے جس نقطے پر مار کھا چکے ہیں اور عوام بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے اس نقطے کا وہ توحید اسما صفات امت کو ہے جی توحید توحید کی آئے پڑھا پڑھا کے سنا سنا کر یہ کہہ دیا جاتا ہے توحید راز کون اللہ مالک کون اللہ یہ بات تو ابو جہل بھی کہتا تھا نہیں کہتا تھا اسمانوں کا مالک کون زمینوں کا مالک کون یہ تو ابو بھی جانب کہحید ربوبیت توحید علوحیت کی ایتے پڑھ پڑھ کر سنا سنا کر بس یہ دعوی کر دیا جاتا ہے یہ توحید ہے اور توحید یا سما صفات میں امت برباد ہے علماء برباد ہے شیخ جی میں پوچھتا ہوں توحید کے حوالے سے سب سے پہلا سوال کون سا ہے سب سے پہلا سوال باقی سارے سوال بات کے اکرم اکب اللہ سارے سوال بات کے آسمانوں کا مالک زمینوں کے مالک رزق دینے والا اولاد دینے والا یہ ساری باتیں بات کی ہیں پہلا سوال یہ کہ آئین اللہ اللہ کا ہے ہے نا پہلا سوال پہلا سوال جب نبی علیہ السلام کے پاس وہ شخص آیا کہ میں اللہ کے راستے میں غلام یا لونڈی آزاد کرنا چاہتا ہوں اتفاق میرے پاس لونڈی ہے لیکن اس کے ایمان کا پتہ نہیں چل رہا اس لیے کہ وہ سن تو لیتی ہے وہ بول نہیں سکتی جب بول نہیں سکتی مجھے کیسے پتہ چلے گا اس کے پاس ایمان ہے کہ نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لونڈی کو میرے پاس لے کر وہ گیا اپنی لونڈی کو لے کر آیا میرے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی سے چونکہ وہ سن تو لیتی تھی نا جی صرف دو سوال کی کتنے سوال کیے جاؤ پوچھو جیسا کوئی سوال ثابت کرے پہلا سوال کیا اس سے آئی نل اللہ, اللہ کہا ہے یہ نہیں کہا تیرا راجے کون ہے تیرا مالک کون ہے آسمانوں کو کس نے منایا زمینوں کو کس نے منایا نہیں آئی اللہ اللہ کا تو عید کے چیپٹر میں شیخ جی پہلا سوال یہ ائین اللہ اللہ کا مجھے یاد ہے ہمارے کراچی میں ہمارا ایک مرکز ہے حلقہ ہے موسلین کا ہمارے شیخ ہمارے مربی ہمارے استاد ہمارے امیر سید ابو محمد بدی الدین شاہ راجدی سب کو رحم اللہ ہوتا تشریف فرما تھے ہم طلبا بھی صحیح کے ساتھ بیٹھے تھے میں بھی میرے آگے ہمارے اس وقت کے امیر شیخ عبداللہ نا سرحمانی حافظ اللہ. ہم سب بیٹھے تھے ایک ساتھی نے موسلم کے ایک ساتھی نے شاہ صاحب رحم اللہ سے فرمایا شاہ صاحب سید عبد المجیز شاہ ندیم کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ یہ چوٹی کے خطیب تھے پتہ نہیں فوت ہو گئے ہیں یا... ہاں؟ اچھے وہ بہت بڑے چوٹی کے خطیب ہیں مانے ہوئے خطیب ہیں شاہ صاحب کو ایک ساتھی نے کہا سائیں ہم نے اس کی تقریریں سنی ہیں اس میں تو توحیر ہی توحیر سائیں آپ ایک ان کے ساتھ میٹنگ کر لیں الدیز ہو جائے لمبی چوڑی گفتگو کی سی رحم اللہ سنتے رہے سنتے رہے ان کا ایک مخصوص انداز تھا آخر میں شاہ صاحب رحم اللہ فرمان لگے میں نے تمہاری گفتگو سن لی خالی اس سے یہ پوچھ لیے اللہ, اللہ کا ہے اس کی توحید کا تمہیں پتہ چل جائے گا اس کی توحید کا تمہیں پتہ چل جائے گا خالی یہ پوچھ کرو اللہ کا ہے دوستو مجھ سے اکثر نئے ساتھی آ کر پوچھتے ہیں पीछे کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں पीछे کے پیچھے فلاں جماعت فلاں تنظیم पीछे کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں میں ایک ہی بات کہتا ہوں ایک ہی بات کہ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھنا خالی اور صحیح پوچھے اللہ کا ہے اس سوال میں اگر اس کا جواب صحیح ہے وہ اپنے آپ کو دبندی کہہ بھی کہلے اگر فیل ہو جائے وہ اپنے آپ کو احدیث بھی کہہ لے نبی شروعات پہلے ہی سوال میں امت کی ایک بہت بڑی تعداد عوام کیا علماء فیل ہے فیل ہے فیل ہے یہ پہلا سوال ہے آگے بس ربوبیت کی آیت ہے پڑھ پڑھ پڑھ پڑھ آگے نارے سبحان اللہ آج تو پوری حضرت صاحب نے خطاب کیا تقریر کی توحید پر تھے توما صفات شیخ صاحب شیخ جی توحید صفات یہ قوم کو بتائیں قوم فیل ہے سفیل ہے زیرو ہے پتہ ہی نہیں نبی علیہ السلام نے اس لونڈی سے پوچھا ائی اللہ اللہ کہاں ہے اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا آسمان کی طرف اشارہ کیا سبحان. آسمان کی طرف شایرہ. قربان دار. قربان دار. نبی علیہ السلام نے تو کے حوالے سے صرف ایک ہی سوال کیا دوسرا سوال کیا رسالت کے حوالے سے پوچھا من آنا میں کون ہوں من آنا اس لونی سے پوچھا من آنا میں کون ہوں اس نے پہلے آسمان کی طرف اشارہ کیا پھر اللہ کے نبی کی طرف مطلب یہ انتر رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا صحابی سے آتے کہا فعین مومنا اس کو آزاد کر دو یہ مومنہ ہے تو ایمان کے لیے یہ پہلی پہچان ہے کہ پوچھو آئین اللہ اللہ کہا اس میں فیل ہیں مناظرہ کریں تو کیا کرے گا جن کو پتہ ہی نہیں و صفات کا پتہ ہی نہیں وہ تو جانتے ہیں اپنے آپ کو شیخ الدیس علامہ تو پتہ ہی نہیں تو بنیادی نقطۂ یہی ہے اس کے لیے اہل علم کے دروس بھی ہونے چاہیے آپ اس کے ساتھ اس تعلق رکھیں سیدھی بات ہے یہ بنیادی نقطہ ہے اللہ تعالیٰ نے تو بول اللہ بجران میں بول رہا ہے گھما کے یہ بات کیا چاہیے یا پورا کہیں بھی نہیں جھوٹ ہے یہ جھوٹا قصہ ہے میں سمجھ گیا میں پوری بات سمجھ گیا اور مجھے ایک ساتھی نے سنایا مجھے ایک ساتھی نے سنایا اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں پاکستان میں اہناف کے اس وقت علم میں اور عمر میں سب سے بڑے جو عالم ہیں وہ ولیول ولی صاحب ہے کون ہے مولانا ولی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا تقریباً ان کی عمر سو سال کی ہے وہ اس دور کا احناف کا سب سے بڑا شیخ العدیز ہے اس دور کا اس کا ایک انٹرویو ہے جو نیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گا آج تو نیٹ کا دور ہے ان سے سوال کیا گیا کس سے مولانا زرولی صاحب سے جو کہ اس وقت اہناف کے یہاں ہجت ہے کیا ہے ہجت ہے جب یہ کہہ دیجئے کہ زرولی صاحب نے فرمایا اس کو ہجت سمجھتے حجت زرولی صاحب سے انٹرویو لیا گیا ہے کہ آپ مولانا یہ کیا نام بتایا تھا آپ نے تارق جمیل تارق جمیل صاحب ایک ایک منٹ میں حدیث پڑھتا ہے کتنی حدیث سے سناتا ہے آپ مولانا صاحب کی تقارییر اور بیان کردہ احادیث کے بارے کیا فرماتے ہیں یہ میں نے خود سنا ہے آپ بھی نٹ لے سکتے ہیں تو مولانا زبری صاحب فرماتے ہیں تارق جمیل صاحب کی جو احادیث ہے نا بیان کردہ وہ قابل اعتبار نہیں ہے قابل ہے جھوٹی حدیث پڑھتا ہے اور کسی حدیث پر اتبار نہیں کیا جا سکتا یہ اس کے بارے محلے کی گواہی ہے ہم کچھ کہیں گے تو گلے اور جی کافی ہوگی بس جی میرا تو کیا تعارف ہوگا میں کیا تعارف کروں یہ ہے ہمارے سید پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا کی زندگی آپ کی ختم ہو گئی آپ کی زندگی آخرت کی ہے, آخرت کی ہے. دنیا کی زندگی آپ کی ختم ہو گئی آپ کی زندگی تھی تریسٹھ سال جو پوری ہو گئی اب آپ کی زندگی آخرت کی ہے آخرت کی زندگی قبر بھی نہیں ہے وہ اعلی ترین زندگی ہے یہ آپ کون سا مقام دے رہے ہیں میرے پیغمبر کو اس نیچے کڈڈے کے اندر میرے پیغمبر کو کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں کیا عزت دے رہے ہیں کیا مقام دے رہے ہیں میرے پیغمبر کی آخرت کی اعلی ترین زندگی اعلی ترین زندگی ہے لیکن ہے آخرت کی اور اس زندگی کے بارے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس زندگی کے بارے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا جب شہداء کے بارے کہہ دیا گیا ان کو رزق ملتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو میرے پیغمبر کا مقام تو ان سبھی بڑھ گئے لیکن کیا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا لیکن آخرت کی زندگی ہے آخرت کی ہے. یہ کہنا یہ کچھ بھی نہیں باقی دوسرا نقطہ یہ ہے کہ سید سید کسی قبیلے یا خاندان کا نام نہیں ہے سید عربی کا لفظ ہے عربی میں محترم کو سردار کو باعزت کو سید کہتے ہیں سید کوئی قبیلہ نہیں ہے شاہ بھی یہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آل رسول ہوں کیا آل رسول ہوں اور وہ دلائل سے ثابت کرتا ہے دلائل سے ثابت کرتا ہے کہ میں آلِ رسول ہوں میں حاشمی خاندان سے ہوں اور حاشمی قبیلِ آپ کے میں ہیں یہ آلِ عقیل ہے آلِ جعفر ہے آلِ علی ہے, آلِ علی ہے، ہیں جی؟ یہ ہیں میرے پیغمبر کے خاندانِ قریش میں سے حاشمی جو کہ یہ آل ہے جو کہ آل ہے اگر کوئی شخص ثابت کرتا ہے کہ میں آلِ عباس میں سے ہوں ثابت کرتے دل سے میں اعلی جعفر میں سے ہوں میں اعلی عقیر میں سے ہوں اعلی علی میں سے ہوں دلیر سے ثابت کرتا ہے تو یقیناً اس کا مقام ہے اس کی عزت ہے اس کی شان ہے اور اس پر صدقہ وغیرہ بھی حرام ہے صدقہ وغیرہ بھی حرام ہے اگر ثابت نہیں کرتا ویسے ہی باتیں ہیں تو پھر ویسے ہی باتیں ہیں. لازمی ہے یا نہیں ہاں جی بات یہ کہ نبی علیہ السلاط اسلام نے فرمایا ہے کہ داڑھی کو رنگو بالوں کو رنگو رنگنے کا آپ نے حکم دیا ہے اور آپ نے کسی خاص جیل کے لیے عمر کے لیے اس کی قید نہیں کی کسی کے لیے کہ ایک شرط لگئی ہے وجتنب با جیسا کہ صحیح مسلم ہے کہ رنگ کرو لیکن کالا نہ کرو کالا نہ کرو کالا نہ کرو چاہے آپ کی عمر بیس سال ہے بال سفید ہو گئے ہیں تو بھی آپ نہ کرے کیونکہ کالا جھوٹ ہے کالا کیا ہے جھوٹ ہے کالے میں جھوٹ ہے اور کسی رنگ میں جھوٹ نہیں ہے کیونکہ کالے میں جھوٹ کیوں ہے کالے کے ذریعے بندہ چھپاتا ہے اس کے علاوہ جو بھی کلر کرے گا وہ چھپا نہیں رہا وہ تو دیکھنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ سفید ہوگی ہے یہ جی فلاں کے لیے تخصیص ہے فلاں کے لیے اور عمر کے لیے بھی نہیں ہے کہ دیکھیں جوانی سے لے کر سب سے بڑی عمر کا آدمی سب سے بوڑھا کون تھا اور سب سے بڑی عمر کا کون تھا ابو بکر صدیق کا باپ ابو بکر صدیق کا جس کو ابو بکر صدیق اٹھا کر تھا فتح کیزی؟ نبی علیہ السلام کے پاس ابو بکر صدیق اپنے باپ کو اٹھا کر تھا اٹھا کر بخاری اٹھے جب اٹھا کر لے آیا تو نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے فرمایا او بھائی تمہارے باپ نے کلمہ پڑھ لی ہے اس کو اس کے بالوں کو تو رنگو بالوں کو رنگنے کے حکم دیے میرے پیغمبر نے صحیح بخاری میں آتا ہے اس کا مطلب یہ جوانی سے لے کر کوئی قید کوئی حد نہیں ہے کوئی عمر نہیں ہے بس یہ ہے کالا نہیں کرنا حافظ ابن حضرت ایک روایت لے کر رہے ہیں میرے ان میں صحت کے حوالے سے کوئی پتہ نہیں علم کہ صحت کے حالے سے کافی ہے اس میں وہ لے کر لے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے جس نے کالا رنگ استعمال کیا تھا بالوں کے لیے وہ فراون ہے اور فراون کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دوسرے نمبر پر ابو اجال ہے ولام چلو جی ختم ہونے کے بعد کیا اللہ ہیں ارب لوگ جو ہے نا وہ استاف اللہ ہمارے جن کے پاس علم ہے وہ اکبر سنت بھی یہی ہے سنت بھی یہی ہے کہ پہلے اللہ اکبر اس کے بعد استاف اللہ لیکن یہاں کے لوگ نہیں اگر کوئی سن لیتے کلما تو ایک الگ چیز ہے اس کو اتماعی ویر کی شکل نہ دیں یہاں کے عرب لوگ جو ہے نہ نہ اللہ اکبر کہیں اس کے بعد استاف اللہ اس انداز میں کہ دوسرا سن لے تو کوئی حاضر نہیں ہے لیکن اس کو اجتماعی ویر کی شکل نہ دی جائے یہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے جی چلو جی سبحان اکرم اللہ چلو جی چلو جی بسم اللہ ہاں بیٹا اٹھا لو چل اکرم اللہ ٹھیک ہے جی ٹھیک خوشی دیجیے گا رحمد اللہ Buradan da akranlar var. Buradan merkez aşıklar var. Yeni bir dava. Bu da çok şeyler. Akranlar olsun.